اصل میں یہ تو ایک میڈیا اور ان کے معاملات ہیں کسی دن ماں کا دن مناتے ہیں پتہ نہیں باپ کا دن مناتے ہیں نہیں مناتے نہاتے چلو باپ کا بھی دن مناتے ہوں گے نا کسی دن جو وہ لگویات ہے پیار اور محبت کا دن مناتے ہیں کیا مصیبت ہے اس کو کیا کہتے ہیں ویلڈنگ ٹائم مناتے ہیں ان کے پاس کوئی کام ہوتا نہیں تو یہ نیا نیا شوشا چھوڑتے رہتے ہیں دن مناتے رہتے ہیں ہاں یہ بات ہے کہ اس سے اگر کوئی فائدہ ہوتا جیسے مدر ڈے منایا جنا اماں کا دن منایا اس ماں کے دن میں اگر اہل علم حضرات عوام کے سامنے ماں کی عظمت کو بیان کریں ماں باپ کی خدمت میں جنت ہے اس کو بیان کریں تو ایسا منانے میں کوئی حرج نہیں شرن کسی اچھے کام کے لیے دن منانا شرن اس میں کوئی حرج نہیں اب اس کی نت سنیے جیسے بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے خواتین میں اجتماعات کے لیے جمعرات کا دن مقرر کیا تھا دن مقرر کیا انہوں نے اچھا اسی طریقے سے جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدین شریف میں گئے یوم آشورہ جب آیا صحابہ کرام آئے کا حضور یہودی جو ہیں وہ عیسال موس علیہ السلام کا دن مناتے ہیں کیا دن مناتے کہ یہ دش محرم عاشورے کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرون کے شکن جیسے نجات دی وہ دن اس طرح مناتے ہیں کہ آشورے کا روزہ رکھتے ہیں فرما تم بھی دن مناؤ تم بھی روزہ رکھو کسی نے کہا حضور اگر ہم بھی ان کی ان کا دن منائیں یہ تو ان کی مشابہت ہو جائے گی کہ وہ بھی دن مانے ہم بھی دن منا رہے حضور نے فرمایا تم اس کے مخالف, مخالف کرو مخالفت کرو اس وہ کیسے کرو فرما تم نو کا بھی روزہ رکھ اور دس کا بھی روزہ رکھ تو اگر کوئی جائز کام ہو تو اس کے دن منانے میں شرن کوئی حرج نہیں جیسے ہم میلاد النبی کا دن مناتے ہیں گیارہویں شریف کا دن مناتے ہیں خواجہ غریب نواز کا دن مناتے ہیں اور اس دن کیا ہوتا ہے گانے بجانے تو نہیں اسال ثواب ہوتا ان کی سیرت بیان ہوتی ہے قرآن خانی ہوتی ہے تبرک تقسیم ہوتا اس طرح کو دن منانے میں تو حرج نہیں اگر اس میں کوئی مذہبی بھلائی ہے دے.